وک اللہ <النَّار> الوافی الوافیمافِ صحی حین <سلام> یہ وہ کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پہ مشتمل ہے جنہیں امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی کتب حدیث میں جگہ دی ہے امام بخاری اور امام مسلم کی روایت کردہ ان احادیث کو صالح شامی نے ایک کتاب میں جمع کر دیا ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے الوافی بما صحیح حین اور ان کی توجہ اس بات پہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی احادیث اس انداز سے جمع کی جائیں کہ ان احادیث میں تقرار نہ ہو ایک حدیث ایک بار ہی آئی چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ احادیث جب جمع کی گئیں تو ان کی تعداد دو ہزار کے قریب نکلی ان احادیث میں سے سات سو کے قریب احادیث ہم پڑھ چکے ہیں اور مزید کی سٹڈی اور مطالعہ انشاءاللہ جاری رہے گا اس کتاب کو کتاب کے مؤلف نے دس مقاصد میں تقسیم کیا ہے ان میں سے تیسرا مقصد العبادات ان احادیث پہ مشتمل ہے جن کا تعلق عبادات سے ہے اور اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں ان میں سے گیارہویں کتاب ہے اسوم اس یعنی کہ روزوں سے متعلقہ احادیث اور اس گیارہویں کتاب میں کئی فصلیں ہیں پہلی فصل سیام و رمضان رمضان کے روزوں کے بارے میں تھی اور وہ ہم پڑھ چکے ہیں اور دوسری فصل نماز تراوی اور شب قدر کے بارے میں ہے اور اس فصل کا ہم آغاز کر چکے ہیں بلکہ اس فصل کی دو احادیث کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے آج حدیث نمبر سات سو ستائیس سیون ٹو سیون اس کا آغاز کریں گے اور اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں ان عبد الرحمٰن ابن عبد القاری روایت ہے عبدالرحمٰن بن عبد القاری سے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس راوی کے والد کا نام عبد القاری ہے ایسا نہیں ہے کہ عبد القاری قاری کا بندہ پڑھنے والے کا بندہ ایسی بات نہیں ہے بن عبد بن آبد ان کا نام ہے اور القاری یہ وہ نسبت ہے جو قبیلے کی ہوا کرتی ہے القاری کا معنی یہ نہیں ہے کہ پڑھنے والا القاری نسبت ہے قبیلے والی نسبت ان کے اباؤ و اجداد میں کوئی قارہ گزرا ہے اس کی طرف یہ نسبت ہے تو رابی کے نام پھر کیا ہوا عبدالرحمٰن بن آبد القاری عبد الرحمن بن عبدالقعی سے رویت ہے قالا وہ کہتے ہیں خرج تو معمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لئی لطن فی رمضان علی المسجد میں جناب عمر فاروق کے ساتھ نکلا لیلتن ایک رات میں رمضان کے مہینے میں نکل کے ہم کدھر گئے علی المسجد مسجد کی طرف اور مسجد سے مراد کون سی مسجد ہوگی مسجد نبوی, نبوی. فعید الناسو اوزاء متفرقون۔ تو اچانک ادا کا منع کیا ہوتا ہے اچانک یعنی کہ خلاف توقع یعنی کہ ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ اوزار متفرقون وہ کئی جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں اور وہ جماعتیں الگ الگ ہیں ایک گروہ ادھر کھڑا ہے ایک گروہ ادھر ہے ایک گروہ ادھر ہے اور کہیں پہ دو آدمی ہیں کہیں پہ زیادہ ہے کہیں پہ ایک بھی ہے تو متفرقون جدا جدا الگ الگ اوزار کا منع کیا جماعتیں جماعتیں یوسلِ رضلافسی کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اپنے لیے یعنی کہ تنہا و یوسلِ رج الوف یوسلی بصلاۃ اور کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کے ساتھ ایک گروہ نماز پڑھ رہا ہے یعنی کہ اس کی اقتداء میں ایک گروہ نماز پڑھ رہا ہے وہ امام ہے اور اس کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہیں فقال عمر تو جناب عمر فروغ کہنے لگے ان ارا لو تو حا اولا ان واحد میں <تصفيق> یہ سوچ رہا ہوں میری یہ رائے ہے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میں ان سب کو ایک ہی قاری پہ جمع کر دوں ایک ہی امام کے پیچھے ان کو کھڑا کر دوں میں ان سب کو جمع کر دوں ایک ہی کاری پہ یعنی کہ ایک ہی میں امام مقرر کروں جو کہ قاری ہو اچھی تلاوت کرنے والا ہو اور اس کے پیچھے یہ سب لوگ نماز پڑھیں یہ الگ لگ ٹولیاں جو کھڑی ہیں یہ نہ ہو تو کہتے ہیں میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اگر لوگ مان کے اگر اگر میں ان نماز پڑھنے والوں کو ایک ہی کاری پہ جمع کر دوں ایک کاری کے پیچھے کھڑا کر دوں لکانا امسل تو یہ بہت افضل ہوگا یہ بہت بہتر ہوگا اس صورت حال سے جو اب میں دیکھ رہا ہوں مسجد میں امسل بہت افضل ہوگا بہت بہتر ہوگا سم آزماں پھر انہوں نے اس کام کا پختہ عظم کر لیا کہ یہ کام میں نے کرنا ہی کرنا ہے فجم آہ مالا اوبئی بنکاب چنانچہ جناب عمر فاروق نے ان کو ایک کر دیا عبی بن بنکاب پہ یعنی کہ ان سب کو عبی بن بنکاب کے پیچھے کھڑا کر دیا اور ان کا امام کس کو بنایا بن بنکاب بنا. بن کو بن بنکاب کا انتخاب بلا وجہ نہیں ہے وہ اس کے حقدار ہیں عبائی بن، عبائی بن قرآن کی دنیا میں ان کا نام ہے خود نبی علیہ السلاط والسلام نے عبئی بن بنکاب سے کہا تھا کہ عبئی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں تمہیں اللہ کے کلام کی تلاوت سناؤں بن بنکاب کہنے لگے اللہ کے رسول کے اللہ نے میرا نام لے کر کہا آپ کو کہا بالکل ابئی اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے تو جناب ابئی بن کعب نے اس خوشی میں رونا شروع کر دیا تھا کہ اللہ نے میرا نام لیا کتنا بڑا اعزاز ہے کتنی بڑی سعادت ہے تو یہ سب کچھ کیوں تھا دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ اس لیے کہ اُبئی بن کعب قرآن میں بہت آگے تھے تو جناب عمر فاروق نے بھی ان کا انتخاب کیا ہے نماز طرابی میں امامت کے لیے یہ تذکرہ جس نماز کا ہو رہا ہے یہ کون سی نماز ہے تراوی کی نماز جی کیونکہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں رات کے وقت جی اور لوگ الگ الگ کھڑے ہیں فرد نماز میں تو الگ الگ نہیں ہوتے جی جی تو یہ کون سی نماز, ترابی نماز ترابی ہے تراوی اور آپ سب جانتے ہیں پہلے بھی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ نماز تراوی قیام رمضان رمضان کا قیام یہ ایک نماز کے دو نام ہیں بلکہ یہی نماز پورے سال میں پڑھی جاتی ہے وہ سال بھر کے ہر دن میں پڑی جاتی ہے تو پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں تہجد کہتے ہیں قیام اللیل کہتے ہیں رات کا قیام یا رات کے نوافل کہتے ہیں یہ سب ایک نماز کے کئی نام ہیں اور چونکہ رمضان میں اس کی اہمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے اس لیے رمضان میں اس کا اہتمام بھی بڑھ جاتا ہے تو اس لیے رمضان کی مناسبت سے ایک الگ سے نام نکل آیا قیام رمضان رمضان کا قیام حالانکہ یہ ہر مہینے کا قیام ہے اور پھر آسا آہستہ لوگ اس کو کیا کہنے لگے نماز تراوی اور میں نے اس کی س... اس کا سبب اور وجہ پہلے بتائی تھی کہ چونکہ یہ نماز لمبی پڑھی جاتی تھی وہ پڑھتے پڑھتے تھک جاتے تھے تو چار رکھتوں کے بعد بیٹھ کر آرام کرتے اور راحت حاصل کرتے راحت سے ہے تراوی پھر دوبارہ چار رکھنے پڑھتے تو اس لیے انہوں نے اس نماز کا نام کیا رکھ دیا نماز تراوی اور کسی چیز کا نیا نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں کوئی قباحت نہ ہو اب آپ قیام رمضان کو نماز تراوی کہتے ہیں حالانکہ نبی علیہ السلام نہیں کہتے تھے صحابہ کے نہیں کہتے تھے ہمیں کوئی آپ اعتراض نہیں ہے اعتراض تب بنتا ہے جب آپ نیا نام رکھ کر اس کی حیثیت کو تبدیل کریں آپ یہ کہیں گے تحجد اور نماز ہے اور تراوی کی نماز اور نماز ہے نام تبدیل کر کے آپ نے نماز کو تبدیل کرنا شروع کر دیا تو اس کے اوپر ہمیں اعتراض ہے آپ نیا نام رکھنے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن نیا نام رکھنے سے اس کی حصیت اور حقیقت کو تبدیل نہ کریں تو یہ پرانی نماز کا نیا نام ہے نماز اطراوی اور اس کو کیا میں رمضان بھی کہتے ہیں تو اس کی بات کر رہے ہیں عبد الرحمان بن عبد القاری تو اب جناب عمر فلوق نے جمع آہم ان لوگوں کو جمع کر دیا عبی بن بنکاب پہ ان یعنی کے بن بنکاب کے پیچھے ان کو کھڑا کر دیا عبی بن بنکاب کو ان کا امام بنا دیا محرقین کہتے ہیں کہ یہ تقریباً چودہ ہجری کا واقعہ ہے سن چودہ ہجری کا واقعہ ہے سم خرج تم آحو لئی پھر میں ان کے ساتھ نکلا ایک اور رات یہ کون کہہ رہے ہیں عبد بن بحد القاری کہہ رہے ہیں پھر میں ان کے ساتھ کن کے ساتھ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوبارہ نکلا پھر میں ان کے ساتھ ایک رات اور نکلا ونبی صلاح کاری جب جبکہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اپنے قاری کی نماز کے ساتھ اپنے امام کی نماز کے ساتھ یعنی کہ تنہا نماز نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ ایک امام کے پیچھے سب لوگ نماز پڑھ رہے تھے اچھا میں ایک اور رات نکلا ان کے ساتھ عمر فاروق کے ساتھ اس سے پتہ چلا کہ جناب عمر فاروق بذات خود اس نماز میں عام طور پہ شریک نہیں ہوتے تھے اسی لیے تو عبد المان بن عبد القاری کہہ رہے ہیں کہ میں ایک اور رات ان کے ساتھ نکلا جن کی معمول نہیں تھا تو یہ ایک اور رات آئے ہیں دیکھ رہے ہیں صورتحال حال کیا ہے چونکہ اس نماز میں شامل ہونا واجب نہیں ہے آپ تنہا پڑھ سکتے ہیں اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں بلکہ گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے لیکن اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو پھر زہر ہے کہ جہاں پہ جماعت ہو رہی ہوگی وہاں پہ اہمیت بڑھ جائے گی لیکن ایک آدمی نفل نماز سراوی کی نماز تجدید کی نماز گھر میں پڑھتا ہے تنہا اور مسجد میں پڑھتا ہے تنہا تو گھر کی نماز مسجد کی نماز سے افضل ہے لیکن کسی اور وجہ سے اس نماز کو اہمیت مسجد میں مل سکتی ہے Them. مثال کے طور پہ اس لیے کہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ آپ مسجد میں لمبی نماز پڑھ رہے ہیں عمر تو جناب عمر فاروق کہنے لگے یہ کتنی اچھی بدت ہے یہ کتنی اچھی بدت ہے بدت کس کو کہتے ہیں بدت کا عربی لغت میں معنی کیا ہے نیا کام وہ نیا کام جس کی پہلے سے کوئی مثال نہ ہو جس کا پہلے کوئی نمونہ نہ ہو جس کا پہلے کوئی ماڈل نہ ہو اور یہی سے آپ کہتے ہیں یہیں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں بدی و سماواتی ول اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں آسمانوں زمین کا خالق ہوں لیکن وہاں پہ اللہ نے لفظ اپنے نے خالق نہیں بولا کیا بولا بدی, بدی <تصفح> یعنی کہ میں آسمان و زمین کو اثر نو پیدا کرنے والا ہوں ایسا نہیں ہے کہ پہلے کسی اور نے کوئی آسمان بنایا ہو زمین بنائی ہو اس کو دیکھ کے میں نے یہ نیا آسمان تیار کیا ہو نئی زمین تیار کی ہو نہیں فرمایا میں ار نو آسمان و زمین کا خالق ہوں تو بدت پھر کس کو کہتے ہیں نئی چیز کو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب عمر فاروق نے یہاں پہ بدعت کا لفظ کیوں بولا وہ لوگ جو شریعت میں بدت ہسنا کے قائل ہیں کہتے ہیں بدت کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک اچھی بدت ہوتی ہے ایک بری بدت اچھی بدت کو کیا کہتے ہیں بدت ہسنا اور بری بدت کو کیا کہتے ہیں بدت سیاح تو ان کو یہ روایت اور یہ الفاظ بڑے پسند ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی جناب عمر فاروق نے ان لوگوں کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کیا اور یہ لوگ نماز تراوی پڑھ رہے ہیں تو جناب عمر فرغو نے کہا کہ یہ اچھی بدت ہے اس کا مطلب کچھ بتیں اچھی ہوتی ہیں تو ہماری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ذرا کچھ پیچھے آ جائیں نبی علی اسلاد اسلام سے پوچھیں کہ کیا کچھ بتیں اچھی ہوتی ہیں آپ علی اسات اسلام اپنے خطبے میں کہا کرتے تھے کلو بدعت ہر بدت گمرائی ہے اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کلو بدعۃ تنظلٰ ہر بدت گمرائی ہے آپ تو تقسیم نہیں کر رہے کچھ بدتیں اچھی ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہر بدت گمرائی ہے وہ کلعلی تنفنار اور ہر بدت اور ہر گمراہی جان مل جانے والی ہے یہ الفاظ ابو دعود شریف میں مسلم شریف میں ثابت ہے نبی علیہ السلاۃ السلام سے آپ اپنے ہر خطبے میں کہا کرتے تھے تو ایک تو ہمارے پاس حدیث آگئی جو کیا بتا رہی کہ ہر بدت کیا ہے گمرائی ہے دوسرے نمبر پہ جناب عمر فاروق کے بیٹے جناب عبداللہ بن عمر <تضح> رضی اللہ, رضی اللہ, اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کل بدعت غلال و ان راس و حسنا ہر بدت گمرائی ہے اگرچہ لوگ اس کو حسنا قرار دیں بدت حسنا قرار دیں وہ کہیں ہر بدت کیا ہے گمرائی, گمرائی, گمرائی ہے چاہے لوگ اس کو کیا نام دے دیں بدت دی حسن دی حسنہ دی کے نام دے دیں ان کے ان الفاظ کو صحیح سنت کے ساتھ امام مروزی نے محمد بن نسر مروزی نے اپنی کتاب تعظیم وسلم میں وید کیا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ اللہ میں عمر بتا رہے ہیں ہر بدعت گمرائی ہے اللہ کے سر کیا بتا رہے ہیں ہر بدت گمرائی, گمرائی, گمرائی, گمرائی ہے مزید نیچے آ جائیں امام مالک رحمہ اللہ کی طرف آ جائیں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ائمہ کرام کے اقوال نہیں لیتے ان کے فتوا کو کوئی حیثیت نہیں دیتے ان کی کتب کو اہمیت نہیں دیتے نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم ان آئمہ کرام رحیمہ رحمہ اللہ جمیان ان سے محبت کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے اقبال اور فتوا سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی کتب سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کا کوئی فتویٰ قرآن کریم کے ایس سے ٹکرا رہا ہو یا نبی علیہ السلام کی حدیث سے ٹکرا رہا ہو اس کو ہم کر دیتے ہیں وہاں پہ بھی ہم ان کو برا بھلا نہیں کہتے ادب میں کمی نہیں آنے دیتے لیکن ان کا فتوا ترک کر دیتے ہیں اور یہ خود ان کی تعلیمات ہیں مثال کے طور پہ امام ابو حنیفا رحمہ اللہ کیا کہا کرتے تھے ادا سہل حدیث مذہبی جب تمہیں صحیح حدیث مل جائے میرا وہی مسلک ہے میرا وہی مذہب ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ صحیح حدیث میرے قول سے ٹکرائے تو اس کو چھوڑ دو وہ تو کہہ رہے ہیں صحیح حدیث میرا مذہب ہے میرا مذہب سمجھ کے اس کو پکڑ لو سینے سے لگا لو اور اگر آپ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھیں تو وہ کیا کہا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے ہم میں سے کوئی بھی ہو اس کی بات قبول بھی ہو سکتی ہے لی بھی جا سکتی ہے قابل عمل ہو سکتی ہے اور اس کی بات ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے سوائے اس قبر والے کے اشارہ کدھر کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے تھے تو کیا کہہ رہے ہیں ہر ایک کی بات ہم میں سے لی بھی جا سکتی ہے اور ہماری بات ٹھکرائی بھی جا سکتی ہے مم. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری ہر بات عرف آخر ہے مم. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر بات میں ہماری تقلید کریں مم. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری ہر بات کو آنکھیں بند کر کے مان لیں مم. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کئی اقوال ماننے والے ہیں کئی نہ ماننے والے ہیں اس کا مطلب ہے پھر تحقیق کرنا پڑے گی مم. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی شخصیت ہے جن کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مانی جائے گی وہ کون ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ امام عارک کیا فرما رہے ہیں ببت حسنا کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی کسی بدت کو اپنائے اور پھر اسے کہے کہ اچھی بدت ہے تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نعود بلّہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے یعنی کہ اگر آپ یہ نظریہ رکھتے ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دین میں بت ہسنا ہوتی ہے تو پھر آپ کے اس نظریے کا دوسرا مطلب یہ نکلے گا کہ نبی علی السلاط اسلام نے دین پہنچانے میں کیا کیا ہے خیانت کی ہے کیسے خیانت کی ہے جی کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ المکمۃ الکم دین اکم کہ میں نے تو دین مکمل کر دیا اب جو بدت ہسنا کا نظریہ رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ چیز بھی اچھی بدت ہے اور یہ بھی دین کا حصہ ہے اب اللہ بھی کہہ رہے ہیں میں نے دین مکمل کر دیا اور یہ کہہ رہے ہیں یہ چیز اچھی ہے اور اللہ کے رسول نے وہ بتائی نہیں ہے پھر غلطی کہاں ہوئی کتا ہی کہاں پہ ہوئی الزام کس پہ آئے گا نعوذ باللہ من منظالک تو پھر یہ الزام اور تہمت کس پہ آئے گی نوود باللہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے گی تو امام مالک کہنا چاہتے ہیں یہ نظریہ چھوڑ دو اللہ کے رسول نے تو پورا دین بتا دیا پہنچا دیا انہوں نے کوئی کمی نہیں کی کوئی کتا نہیں کی تو اس لیے یہ بدت حسنہ کا نظریہ درست نہیں ہے اور پھر آخر میں امام مالک کہتے ہیں جو چیز اللہ کے رسول کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ آج دین نہیں ہو سکتی تو نبی علیسلام کی حدیث عبداللہ بن عمر کا قول صحابی چار اماموں میں سے امام مالک کا قول یہ سب کیا بتا رہے ہیں کہ بت حسنا کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے تو اب پھر سوال وہی اٹھے گا کہ جناب عمر فروخ تو کہہ رہے ہیں کہ نیا بدعت ہی یہ اچھی بدعت ہے تو اب آپ جناب عمر فروخ کا قول لیں گے یا نبی علی اللہۃ و اسلام کی حدیث لیں گے تو یہاں پہ حدیث کو لیا جائے گا تو جناب عمر فروخ کے قول کو کیا غلط کہیں گے بالکل غلط نہیں کہیں گے کیوں جی کیونکہ یہاں پہ وہ بدت کا اطلاق لغت کے لحاظ سے کر رہے ہیں شریعت کے لحاظ سے نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ بدت کا لفظ قرآن نازل ہونے سے پہلے اربوں کے ہاں استعمال ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا ہوتا تھا تو وہ اس لفظ کو استعمال کیا کرتے تھے نئی چیز کے معنی میں معنی میں نئی چیز کے معنی میں تو جناب عمر فاروق اسی لحاظ سے اس لفظ کا استعمال کر رہے ہیں شریعت کے لحاظ سے نہیں لغت کے لحاظ سے کہ یہ نئی چیز اچھی چیز ہے اور پھر مزید میں واضح کر دوں کہ یہ لفظ وہ شری لحاظ سے کیسے بول سکتے ہیں جبکہ ان کو پتا ہے کہ نبی علی اسلام کے زمانے میں ایک امام کے پیچھے تراوی کی نماز پڑھی گئی ہے صحیح عادیث ہیں نبی علی صلاحت اسلام نے تین راتیں تراوی کی نماز باجماع جماعت صاحبۂ کو پڑھائی ہے تیئیسویں رات کو آپ نے پڑھائی اور تقریباً رات کے تہائی تک آپ نے یہ نماز جاری رکھی پھر آپ نے پچیسویں رات کی نماز پڑھائی اور آدھی رات تک یہ نماز آپ نے جاری و رکھی پھر آپ نے ستائیسویں رات کی نماز پڑھائی تو آپ صحابہ کلام کو سہری تک لے گئے لوگ کہتے ہیں کہ لگتا تھا کہ شاید آج سہری بھی چھوٹ جائے گی ان کے پوری رات ہی تقریباً آپ نے یہ نماز جاری و ساری رکھی اتنی لمبی نماز پڑھائی تو تین راتیں آپ نے تراویق کی نماز پڑھائی ہے صحابہ کلام چوتھی بار بھی جمع ہوئے نبی علیت اسلام باہر نہیں نکلے ان کو نماز پڑھانے کے لیے نہیں نکلے صبح ہوئی تو آپ نے صحابہ کے نام سے کہا کہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم لوگ جمع ہوئے ہو لیکن میں نے تمہیں یہ نماز اس لیے نہیں پڑھائی کہ مجھے خدشہ ہے کہ اگر ہم اسی طرح ذوق و شوق سے با جماعت اس نماز کو اہتمام کرتے رہے تو اللہ کو پسند آ جائے گی اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اسے ہم پہ فرض کر دیں تو آپ نے اپنے زمانے میں تین راتیں یہ نماز پڑھائی ہے چوتھی دفعہ نہیں پڑھائی کیوں کیا خطرہ ہے فرض نہ, فرض فرض فرض نہ ہو جائے اور جب اللہ کے سول فوت ہو گئے اب فرض ہونے کا خطرہ باقی ہے ختم ہو گیا تو جناب عمر فروخ نے اپنے زمانے میں اس کا اہتمام کر ڈالا تو جناب عمر فروق نے جب یہ کام کیا تو اس کی پہلے سے کوئی مثال موجود تھی یا نہیں تھی موجود تھی لیکن جناب عمر فروخ کے اپنے زمانے میں یہ ایک نیا کام ہے کیونکہ ان کے زمانے میں یہ کام پہلے نہیں ہوا اللہ کے کے زمانے میں ہو چکا ہے تو یہاں سے بھی پتا چلا کہ آپ اس لفظ کو شرح بدت نہیں کہہ سکتے یہ عربی لغت کے لحاظ سے بدت ہے کہ نیا کام ہے جناب عمر فروخ کے زمانے کے لحاظ سے نیا کام ہے ورنہ یہ کام نبی علی ست اسلام کے زمانے میں ہو چکا ہے جنام برفکر نیا تو ہادی یہ کتنا اچھا نیا کام ہے یہ کتنا اچھا نیا, نیا کام ہے ولطی افضل من اللتی یقوم اور وہ لوگ اللتی اصل میں ہے والفرقت اللتی وہ گروہ وہ لوگ یہ نامونانہ جو اس نماز سے سوئے ہوئے ہیں یعنی کہ اس نماز میں شامل نہیں ہوئے ابھی مسجد میں نہیں آئے بلکہ وہ کیا کر رہے ہیں نیند پوری کر رہے ہیں <تصفح> وہ لوگ جو اس نماز سے سوئے ہوئے ہیں افضلو وہ افضل ہیں مینلتی یقوم ان لوگوں سے جو یہ نماز ادا کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے آپ کو حیرانگی ہوگی آپ کو تعجب ہوگا وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ ابھی سوئے ہوئے ہیں <تصفح> وہ صبح اٹھ کے یہ نماز پڑھیں گے وہ ان سے افضل ہیں جو ابھی پڑھ رہے ہیں. کیونکہ پچھڑے وقت میں پچھلے پیر میں رات کے آخری حصے میں تحدد کی نماز پڑھنا قیام اللیل کرنا یہ افضل ہے رات کے پہلے حصے میں یہ نماز ادا کرنے سے آخری پیر وہی پیر ہے نا جب اللہ رب العزت آسمانِ دنیا پہ نازل ہوتے ہیں ارواز دیتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں تو یہ وہ وقت ہے جس وقت میں اگر آپ یہ نماز پڑھیں گے تو وہ افضل ہوگی نماز اس نماز سے جو عشاء کے بعد رات کے پہلے حصے میں ادا کی جائے گی لیکن میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی عام طور پہ یہی اصول ہے جو بتا دیا گیا ہے لیکن فرق ہو سکتا ہے جماعت کے لحاظ سے اگر ایک آدمی رات کے پہلے ٹائم پڑھتا ہے نماز اور کیسے پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ تو وہ اس عدیز کا حصہ بن جائے گا جس حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو امام کے ساتھ قیام کرے اور پورا قیام کرے آخر تک امام کے ساتھ رہے تو اس کے لیے ایسے ثواب لکھا جائے گا گویا کہ اس نے پوری رات قیام کیا ہے کتنا قیام کیا ہے پوری رات قیام کیا ہے تو اس لحاظ سے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنا اگر صبح موقع نہیں ملتا تو عشاء کے بعد یہ موقع لے لیں تو زیادہ بہتر رہے گا جناب عمر فاروق کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو سوئے ہوئے ہیں انہا اس نماز کو ترک کر کے افضل وہ افضل ہیں مین اللہی عقوماً ان لوگوں سے جو ابھی یہ نماز ادا کر رہے ہیں جو ابھی قیام کر رہے ہیں اب دیکھیں جناب عمر فاروق نے اس نماز پہ کیا لفظ بولا ہے قیام کا کیا لفظ بولا ہے تلاوی کا نہیں بولا قیام کا بولا ہے یریدو جناب عمر فاروق کا کا ارادہ کیا تھا ان کی مراد کیا تھی یہ کون وضاحت کر رہے ہیں عبد الحمان بہ عبد القاری وہ کہہ رہے ہیں ان کی مراد کیا تھی آخر اللیلی کہ وہ لوگ جو ہیں جو ابھی سوئے ہوئے ہیں اور وہ قیام کب کریں گے پھر رات کے آخری حصے میں کریں گے وکان ناصمون اول اور عام طور پہ لوگ قیام کرتے تھے اللہ رات کے پہلے حصے میں تو جناب عمر فروغ نے تنبیہ کی خبردار کیا کہ بھائی یہ قیام یہ نماز رات کے پچھلے پیر بہتر ہے رات کے پہلے پیر ادا کرنے سے یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ نبی علی السلاط اسلام نے فرمایا تین راتیں با جماعت یہ نماز ادا کرنے کے بعد کہ اب اگر ہم ایسے ہی یہ نماز ادا کرتے رہے تو مجھے خدشہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو فرض قرار نہ, نہ دے دیں دوسری جانب آپ کو حدیث یاد ہوگی اسراء والی اسراء و مراج والی جب نبی علی السلاط اسلام اوپر گئے ہیں اور آپ پہ نمازیں پانچ نمازیں فرض کی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہ پانچ نمازیں ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی پڑھنے کے لحاظ سے پانچ ہیں ثواب کے لحاظ سے پچاس ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالی نے کیا کہا تھا ان میں تبدیلی نہیں ہوگی تو پھر نبی علی صلی اللہ علیہ السلام کو خطرہ کیوں ہے پھر جب اللہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ اب اس میں تبدیلی نہیں ہوگی پانچ کی پانچ ہی رہیں گی تو پھر آپ کیوں کہنے کہ مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالی کہیں اس کو فرض قرار نہ دے دیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ پانچ نمازیں وہ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پیدا کی جاتی ہیں اور یہ بات ہو رہی ہے قیام رمضان کی آپ جانتے ہیں پانچ کے علاوہ بھی کئی نمازیں واجب اور فرض ہیں لیکن ہم ان کو چھٹی نماز نہیں کہتے کیونکہ پانچ نمازوں سے مراد وہ پانچ نمازیں ہیں جو روزانہ کی بنیاد پیدا کی جاتی ہیں ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ عید کی نماز واجب اور فرض ہے تو المسد کی نماز کو بہت سے علماء کرام واجب قرار دیتے ہیں تو بہرحال معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ صد السلام جب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے ان الفاظ میں اور وہ جو اس حدیث میں آتے ہیں اسراء و مراج والی حدیث میں کہ اللہ تعالی نے کہا تھا کہ اس پانچ نمازیں فرض ہو گئی ہیں ان میں تبدیلی نہیں ہوگی دونوں عدیث میں کوئی تضاد یا ٹکراؤ نہیں ہے اس کے بعد باب نمبر دو باب فضل ولی لت القدری و الحس و علا قدر کی فضیلت اور اس کو تلاش کرنے کی ترغیب کہ آپ تلاش کریں کون سی رات شب قدر ہے للت القدری اس کو قدر والی رات کیوں کہتے ہیں شب قدر قدر والی رات کیوں کہتے ہیں ایک موقف یہ ہے کہ تقدیر کی وجہ سے قدر کا منع ہے تقدیر تقدیر والی رات مراد یہ ہے کہ اس رات اللہ رب العزت پورے سال کی جو تقدیر ہوتی ہے پورے رات کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو نافذ کریں ان پہ عمل کریں اور یہیں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نا انزل نا حفیل مبارکہ انا کل فی حا یوف رق العمرن کہ ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے یہ وہی رات ہے جس میں حکمت والے معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں تو ایک موقف کیا ہوا کہ شبِ قدر کا لفظ جو ہے کہ صحت تقدیر سے ہے اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے ہوتے ہیں شب قدر میں نہ کہ شب برات میں شبان کی پنویں رات کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس رات فیصلے ہوتے ہیں ایک سال کے تو یہ بات درست نہیں ہے دوسرا موقع یہ ہے کہ قدر سے مراد ہے عظمت والی رات قدروں والی رات شان والی مقام والی اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ رات بہت بڑے مقام کی حامل ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی کہ اس رات کی عبادت ایک طرف اور ہزار مہینے کی راتوں میں آپ عبادت کرتے رہیں ان میں شب قدر نہ ہو تو یہ ایک رات ہزار مہینے کی راتوں سے بہتر ہوگی یہ ایک رات تقریباً علماء اکرام کہتے ہیں چوراسی سال سے بہتر ہوگی اس اندازہ کر لیں کہ اس رات کی عظمت کے کیا کہنے حدیث نمبر سات سو اٹھائیس قف اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے پہ اتفاق کر لیا ہے کن دو اماموں نے امام بخاری نے اور امام مسلم نے عن ابھی ہو رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال منصام رمدان اِمان وحت صعبہ غفر الحمۃ قدم امن دمبی غمن قام علیۃۃ القدری ایمان وحت صابٰ غفر الحمۃ من دمبی جناب اب حریرا رضی اللہ علیہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو رمضان کے رودے رکھے ایمان ایمان کی حالت میں وحتی صاب اور اللہ سے جرو و ثواب لینے کے لیے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں امن قام علی لقدری اور جو شبِ قدر میں قیام کرے ایمان کی حالت میں اور ادر و ثواب لینے کے لیے اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بندوں کے گناہ معاف کرتے ہیں کبھی شبِ قدر کی وجہ سے کبھی رمضان کے روزوں کی وجہ سے لیکن یہاں گناہوں سے مراد کون سے گناہ ہیں صغیرہ کیونکہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف یہ کیسے ممکن ہے کہ شب قدر سے آپ کے کبیرا گناہ معاف ہو جائیں جب کہ آپ کا ارادہ ہے کہ یہ گناہ میں جاری و ساری رکھوں گا ہاں توبہ کریں آپ اللہ سے وعدہ کریں کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا پہلے جو گناہ ہوئے ہیں ان پہ میں شرمندہ ہوں نادم ہوں اور ان کو فوری طور پہ میں چھوڑ رہا ہوں تو یہ ہے توبہ سچے دل سے اگر آپ توبہ کریں گے اس انداز سے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور یہاں پہ کہا گیا جو قیام کرے شب قدر کا تو قیام سے مراد کیا ہے عبادت اس میں نوافل بھی آ جائیں گے تلاوت بھی ازکار وغیرہ بھی آ جائیں گے تو اسے پتہ چلا کہ شب قدر کتنی عظیم رات ہے کہ اس رات عبادت کی جائے تو گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر ساسو نتیس کی طرف سیون ٹو نائن قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ بھی اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا امام بخالی اور بخالی امام مسلم کا عمر رضی اللہ عنہما روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے انہما کیوں کہتے ہیں کیونکہ دو ہیں یعنی کہ اللہ عبداللہ سے بھی رادی ہو ان کے والد جناب عمر سے بھی رادی ہو وہ کیا کہتے ہیں کہ ان رجا من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام میں سے کئی مرد ایسے تھے کہ عرولۃ القدری انہیں شب قدر دکھائی گئی فلمنامی رات میں نیند میں ان کے انہیں شب قدر دکھائی گئی کس چیز میں نیند میں عرول قدری انہیں شب قدر دکھائی گئی نیند میں حصب الواخر آخری سات راتوں میں یعنی کہ آخری سات راتوں میں دکھائی نہیں گئی دکھائی تو پہلے گئی سات راتیں آنے سے پہلے پہلے دکھائی گئی لیکن دکھایا یہ گیا کہ شب قدر آخری سات راتوں میں ہے خواب میں ان کو کیا دکھایا گیا کہ شب قدر رمضان کی آخری سات راتوں میں ہے سب الواخر آخری سات راتیں فقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارا رو قد کم قط طواط فب الواخر ارا مجھے معلوم ہو چکا میں علم رکھتا ہوں اس بات کا کہ تمہارے خواب کا تواطعت وہ ایک ہو چکے ہیں ان کا ان میں اتفاق پایا جاتا ہے فب الواخر سات آخری راتوں کے بارے میں تمہارا خواب تم سب کا خواب آخری سات راتوں کے بارے میں ایک ہو چکا ہے یعنی کہ اس کو بھی خواب آیا اس کو بھی, آیا اس کو بھی آیا اس کو بھی آیا سب کے خواب کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ شبِ قدر رمضان کی آخری سات راتوں میں ہے فرمایا فمن کا نمتحر جو شبِ قدر کو تلاش کرنے والا ہو جو شبِ قدر کا قص کرنے والا ہو فل يتحر رہا وہ اس کو تلاش کرے پھر صب الواخر آخری سات راتوں میں آخری سات راتیں کس مہینے کی رمضان کی مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ وضاحت رکھنا چاہوں گا کہ شب قدر بہت عظیم رات ہے لیکن یہ کون سی رات ہے اس بارے میں بہت اختلاف ہے علماء اکرام کے مابین حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فت الباری میں اس بارے میں بہت سے اقوال لکھے ہیں اتنی راتیں نہیں ہیں جتنے اقوال منگے ان اقوال کو پڑھنے کے بعد اور دلائل کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اکثر علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ شب قدر رمضان کی آخری دس راتوں میں ہے اور اکثر علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ شب قدر رمضان کی آخری دس راتوں میں سے تاخ راتوں میں ہے تاخ راتیں کون سی ہوتی ہیں اکیس تیئیس پچیس ستائیس انتیس اور کئی صحابہ کرام کا موقف یہ ہے کہ وہ ستائیسویں رات ہے اور کئی صحابہ کرام کا موقف یہ ہے کہ وہ اکیسویں رات ہے اور صحابہ کے میں سے کسی کا موقف یہ ہے کہ وہ تیئیسویں رات ہے تو جہاں تک تعلق ہے تحدید کا کہ وہ ستائیسویں ہے یا اکیسویں ہے یا تیئیسویں ہے تو یہ سارے صحابہ کے نام اپنی جگہ پہ سچی ہیں ہم ان میں سے کسی کو بھی غلط قرار نہیں, نہیں دیتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شب قدر ایک ہی رات نہیں ہوتی یعنی کہ ہر سال ستائیسویں ہو ایسا نہیں ہے ہر سال پچیسویں رات ہو ایسا نہیں ہے ہر سال تیئیسویں رات ہو ایسا نہیں ہے بلکہ وہ منتقل ہوتی رہتی ہے کبھی اکیسویں رات شب قدر ہوتی ہے اور کسی سال تیئیسویں رات اور کسی سال پچیسویں رات اور کسی سال ستائیسویں رات اور کسی سال انتیسویں رات تو ان صحابہ کے میں سے ہر ایک نے جو کہا وہ ایک سال کے لحاظ سے ٹھیک کہا یعنی کہ ایک سال ستائیسویں رات شبِ قدر تھی ان کے زمانے میں ایک دفعہ اکیسویں رات شبِ قدر تھی ان کے زمانے میں لیکن یہ مطلب نکالنا کہ ہر سال ایسا ہوتا ہے یہ درست نہیں ہے تو اب یہاں پہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں آخری سات راتوں میں تلاش کرو تو آخری سات راتوں میں بھی کئی طاق راتیں آ جائیں گی اس کے بعد حدیث نمبر سات سو تیس سیون تھری زیرو کاف اس عدیز کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام خالی کا امام مسلم کا ام ان رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تر من العشر مین من رمضان ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا تلاش کرو لت القدر شب قدر فی الوطری فی من آخری من رمضان رمضان کی آخری دس راتوں میں سے تاک راتوں میں تلاش کرو رمضان کی آخری دس راتوں میں سے تاک راتوں میں تلاش کرو کس کو شب قدر کو یعنی کہ ان میں زیادہ امید ہے اس کے ہونے کی زیادہ امید کیا ہے کہ شب قدر کب ہوتی ہے رمضان کے آخری اشرے میں زیادہ امید کیا ہے کہ شب قدر کب ہوتی ہے رمضان کے آخری اشرے کی تاکر راتوں میں اس کے بعد حدیث نمبر سات سو اکتیس سیون تھری ون میم اس عدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کا نام کیا امام مسلم میم سے مسلم عن ان بن حبیش قال روایت ہے کس سے زر بن عبیش رضی اللہ ذر بن حبیش سے روایت ہے اور یہ کون ہے زر بن حبیش الاسدی القوفی اسد قبیلے سے تعلق اور کوفہ میں یہ رہے ہیں کوفہ سے ان کا تعلق ہے تو زیر بن عبیش السدی القوفی کہتے ہیں س الط اوبئی بن کا میں نے ابئی بنکاب سے سوال کیا وہی ابئی بنکاب جن کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے جو قرآن کے بہترین قاری تھے تو میں نے ابی بنکاب ابی بنکاب کون انصاری ہیں اور ان کی کننیت کیا بالمندر ان کی کننیت کیا ہے ان کی کننیت معلوم ہونی چاہیے کیوں میں زور دے رہا ہوں کیونکہ ان کی کنویت احادیث میں استعمال ہوئی ہے احادیث میں تذکرہ آیا ہے تو ہمیں پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی کنگیت کیا ابو المندر تو ذیر بن حبیش کہتے ہیں میں نے عبی بن کعب انصاری سے سوال کیا فقول تو میں نے کہا ان نہ اقاق اب یقول آپ کے بھائی عبداللہ اللہ بن مسعود کہتے ہیں آپ کے بھائی بھائی دین کے لحاظ بھائی صحابی ہونے کے لیے آصف بھائی آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود الہد کہتے ہیں من یقوم یصب قدری جو قیام کرے الہولا سال بر یوسب لط القدری وہ یقینی طور پہ شب قدر کو پالے گا ہاں جی یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے صحیح بات ہے جو پورا سال ہی رات کو قیام کرتا رہے تو اسے شب قدر تو مل جائے گی اب یہ قول غلط نہیں ہے لیکن بڑا مشکل ہے اس پہ عمل کرنا کہ سارا سال شب قدر کی خاطر آپ قیام کریں تو اس اس پہ عمل کرنا مشکل ہے لیکن یہ قول غلط نہیں ہے خود الب مسود کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہنے والے زید بن حبیش ہیں اور کہا کیسے جا رہا بن بنکاپ سے کہ وہ کہتے ہیں میں یقم جو سال بھر قیام کرے یوسف لَلاََََََََََۃۃۃ القدری وہ یقینی طور پہ شب قدر کو پا پالے گا مطلب یہ ہے کہ شب قدر میں اختلاف رہتا ہے اختلاف کو نظر انداز کر دو ہر رات قیام کیا کرو ہر رات حجت پڑا کرو تو تمہیں شب قدر مل جائے گی فقالہ تو کہنے لگے کون ابئی بن کعب انہی سے سوال ہوا تھا نا تو عبی بن کاب کہنے لگے رحمہ اللہ اللہ ان پہ رحم کرے کن پہ عبد اللہ بن مسعود پہ اللہ تعالی رحم کرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پہ اراد اللہ تقیل الناس انہوں نے یہ چاہا ہے کہ لوگ بھروسہ نہ کریں کیا مطلب لوگ ایک رات پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ ستائیسویں رات جو ہے یہ شب قدر ہے اور اسی رات عبادت کریں گے اور سارا سال ہم قیام نہیں کریں گے تہدد نہیں پڑیں گے عبداللہ بن مسعود نے ایسا قول بیان کیا ہے جس پہ آپ عمل کریں گے تو شب قدر کے بارے میں آپ کا جو بھی قول ہو آپ اس قول پہ عمل کریں گے عبداللہ بن مسعود والے قول پہ تو شب قدر کو پالیں گے اور دوسرے نمبر پہ پورا سال تہجد کی نماز قائم کرنے اور پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا تو عبداللہ مسعود نہیں چاہتے تھے کہ لوگ کسی ایک قول پہ اعتماد کر کے اسی ایک رات عبادت کریں وہ چاہتے تھے لوگ پورا سال اللہ کی عبادت کریں تو اب ابئی مرکاب کہتے ہیں کہ اراد اللہ تقیل الناسو ان کے اس کول سے ان کی مراد یہ ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ بھروسہ نہ کریں اعتماد نہ کریں کس پہ ایک کال پہ اما ان قد علیما خبردار یعنی کہ میرے مخاطب گویا کہ بھئی بن زر بن حبیش سے کہہ رہے ہیں میری بات دھیان سے سنو اما خبردار ان بے شک وہ, وہ کون بن مسعود قد علیما انہیں معلوم تھا کہ انہا فی رمضان کہ یہ رات رمضان میں ہے وہ کہہ لیں سال بھر آپ قیام کریں تو آپ کو شب قدر مل جائے گی یہ بات ان کی گرچے صحیح ہے لیکن وہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ یہ رات کس مہینے میں ہے رمضان, رمضان, رمضان میں ہے وہ انحافی واخر اور وہ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ رات رمضان کی آخری دس راتوں میں ہے وہ انحا ل اور بے شک وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ رات ستائیسویں رات ہے یہ کون کہہ رہے ہیں بن بنکاب اس سے پتہ چلا بن بنکاب کا موقف کیا تھا شب قدر کون سی رات ہوتی ہے ستائیسویں رات ہوتی ہے اور ہم اس بارے میں پہلے کہہ چکے ہیں کہ بن بنکاب کا یہ موقف صحیح ہے کہ ستائیسویں رات شب قدر ہے لیکن ہر سال نہیں بن بنکاب کے زمانے میں ایک دفعہ ایسے ہوا شاید ایک سے زیادہ بار بھی ہوا ہو سوما حالفا پھر انہوں نے قسم اٹھائی کنہوں نے وہ بھائی من کا لا یس سنی قسم اٹھائی اور قسم میں وہ اس نہیں کر رہے تھے انشاءاللہ بھی نہیں کہہ رہے تھے یعنی کہ اتنا ان کو یقین تھا اپنے قول پہ اتنا اعتماد تھا اپنے قول پہ کہ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا قسم اٹھائی لا یس استثناء اس کیے بغیر انشاءاللہ کیے بغیر اور قسم اٹھا کے کیا کہا انحت سبیوں کہ یہ رات ستائیسویں کی رات ہے تو بھائی بنکا آپ کا کیا موقف ہے کہ یہ رات کون سی ہے ستائیسویں فقول تو میں نے کہا یہ کون ہے زر بن حبیش بھی ائی تقول ادال کے یا ابل کس وجہ سے آپ یہ بات کہتے ہیں اے ابو المندر آپ کی دلیل کیا ہے کس حجت کی وجہ سے کس ذریعہ کی وجہ سے آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سائسویں راحت ہی شب قدر ہے کس چیز کی وجہ سے تقول ادالی کا آپ یہ کہتے ہیں اے ابو المندر اب دیکھیے یہاں پہ کیا کہا گیا اب المندر <تصفح> ابے ابئی بن کی کنیت استعمال ہوئی ہے کالا تو وہ فرمانے لگے بل او بلآ اللہ اخبر رسول اللہ علیہ وسلم يوم لا تطلوم لاش کہ میں یہ بات کہتا ہوں اس علامت کی وجہ سے یا اس نشانی کی وجہ سے جس کے بارے میں ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے خبر دی تھی اللہ کے رسول نے ہمیں شب قدر کی ایک نشانی بتائی ہوئی ہے تو میں یہ بات کہتا ہوں اس علامت کی وجہ سے یا عبی بن کاب نے کہا کہ اس نشانی کی وجہ سے علامت کا لفظ بولا یا آیت کا لفظ بولا دونوں کا معنی علامت اور نشانی ہوتا ہے لیکن شک ہو گیا ہے کس کو زرب بن عبیش کو کہ انہوں نے علامت کا لفظ بولا تھا یا آیت کا مطلب دونوں کا ایک ہی ہے اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ محدود کتنی احتیاط کیا کرتے تھے تو کہہ رہے ہیں کہ اس علامت یا اس نشانی کی وجہ سے جس کے بارے میں امی اللہ کے رسول نے خبر دی ہے وہ کیا نشانی ہے جی کہ انا تتلو یوم کہ بے شک وہ طلوع ہوتا ہے اس دن اس حال میں کہ اس کی شوائیں نہیں ہوتی کون طلوع ہوتا ہے سورج سورج کا تذکرہ الفاظ میں موجود نہیں ہے لیکن بات معلوم ہے بات کیا ہے معلوم, معلوم ہے اس لیے سورج کا نام یہاں پہ نہیں لیا گیا یہ وہی انداز ہے جو قرآن میں بھی حتیہ توارت بالحجاب تو وہی انداز یہاں پہ انہا تتلو یوم دین کہ یہ اس دن طلوع ہوتا ہے یہ کون سورج سورج اس دن طلوع ہوتا ہے کس دن شب قدر کی صبح شبِ قدر جب گزر جاتی ہے اس کی صبح جب سورج نکلتا ہے تو وہ اس حال میں نکلتا ہے کہ اس کی شعائیں نہیں ہوتی, ہوتی ہیں یعنی کہ اور مسن احمد میں آتا ہے کہ سورج جب نکلتا ہے وہ ٹرے کی طرح ہوتا ہے یہاں تک کہ بلند ہو جاتا ہے اور مسلم میں ایک لفظ ہے بے سورج جب نکلتا ہے تو سفید ہوتا ہے شعائیں نہیں ہوتی سفید ہوتا ہے اور ٹرے کی مند ہوتا ہے یہاں تک کہ بلند ہو جائے یہ مختلف روایات کا خلاصہ ہے تو یہ ہے شب قدر کی علامات میں سے ایک علامت ایک نشانی اور یہ نشانی بالکل ٹھیک ہے دیگر کئی نشانیاں بھی آئی ہیں روایات میں مثال کے طور پہ یہ آیا ہے کہ وہ رات معتدل قسم کی ہوتی ہے موسم کے لحاظ سے نہ بہت گرمی ہوتی ہے نہ بہت سردی ہوتی ہے اور اس رات میں سکون ہوتا ہے اطمینان ہوتا ہے اس کے بعد حدیث نمبر سات سو بتیس سیون تھری ٹو میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جا کر دینا امام کا نام کیا امام مسلم ان عبداللہ بن عنسن الجوہنی روایت ہے جناب عبد اللہ بن عنی الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ا ری تو تل قدری سم ان سی مجھے شب قدر دکھائی گئی پھر مجھے بلا دی گئی شبِ قدر مجھے دکھائی گئی کہاں خواب میں مجھے شبک شب قدر دکھائی گئی سم ان سی پھر میں اس کو بھول گیا مجھے وہ بلا دی گئی کیا بلا دی گئی شبِ قدر وہ آرانی صبحہ اسجدی معین میں نے اپنے آپ کو دیکھا اس کی صبح کس کی صبح قدر کی صبح کہ میں سجدہ کر رہا ہوں پانی میں اور مٹی میں یعنی کہ یہ نشانی آپ کو یاد رہ گئی آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا اپنے آپ کو خواب میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ شبے قدر کی صبح جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو فجر کی نماز میں سیدہ کہاں کر رہا ہوں پانی میں اور مٹی میں قال راوی کہتے ہیں کون عبد بن انیس فمۃنا ہم پہ بارش برسی تیسویں رات کس رات بارش برسی تیسویں رات فصل رسول اللہ تو ہمیں نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی صبح کی فن تو آپ سلام پھیر کر پھرے مڑے فن تو آپ نماز سے مڑے و انائی وطین علا جب ہی و انفی جب پانی اور مٹی کی کا نشان آپ کی پشانی پہ بھی موجود تھا آپ کے آپ کی ناک پہ بھی موجود تھا تو کیا پتا چلا کہ اس رات اس سال جس کی عبداللہ بن نیا تذکرہ کر رہے ہیں اس سال شب قدر کس رات کو تھی پھر تیسویں رات کو تو مفہوم اور خلاصہ یہی ہے شب قدر کے بارے میں کہ یہ بہت عظیم رات ہے اور اس رات کو تلاش کرنا چاہیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے یہ مل جائے تو دعا پڑھنی چاہیے اللہ عمّن کافو توحب الاف و فاف اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کے عمل کو پسند کرتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے تو اس کے اس رات کو تلاش کرنا چاہیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور یہ کہ یہ رمضان میں ہوتی ہے رمضان کی آخری دس راتوں میں ہوتی ہے آخری دس راتوں میں سے زیادہ امید یہ ہے کہ یہ تاق کسی تاک رات میں ہوتی ہے اور یہ منتقل ہوتی رہتی ہے کسی ایک رات کے بارے میں آپ کہہ دیں کہ ہر سال یہی ہوتی ہے تو یہ موقف درست نہیں ہے یہاں پہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ پبلک میں اس رات کے تعلق سے بڑی عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں مثال کے طور پر کہ اس رات درخت سجدہ کرتے ہیں ویسے تو ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے ہر وقت کر رہی ہے لیکن اس رات خاص طور پہ درخت سجدہ کرتے ہیں یا بلڈنگیں سو جاتی ہیں ہم عارتیں کیا کرتی ہیں سو جاتی ہیں اور ایسے ہی کتے جو ہیں اس رات بونگتے نہیں ہیں تو اس قسم کی جو باتیں ہیں یہ نشانیاں جو بتائی گئی ہیں شب قدر کی یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہیں قرآن و حدیث سے ان کا کوئی ثبوت نہیں, نہیں ملتا اب ہم پڑھنے لگے ہیں الفصل و تیسری فصل کتاب کون سی ہے پڑھ رہے ہیں ہم کتاب و سو تو اس میں یہ تیسری فصل کیا اعتکاف العتکاف اعتکاف جو ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے کسی چیز کو لازم پکڑ لینا اپنے آپ کو کسی چیز کے لیے کسی چیز پہ پہ کسی جگہ میں روک لینا اپنے آپ کو وہاں پہ محبوس کر لینا بند کر لینا یہ کیا ہے اعتكاف ہے اور اعتقاف کا لفظ اب بولا جاتا ہے اس چیز پہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی مسجد میں چند دن چند راتیں اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھ جائیں اور بلا مجبوری کے وہاں سے باہر نہ نکلیں اس کو اعتقاف کہا جاتا ہے تو اعتقاف کے بارے میں یہ چند احادیث ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور یہاں پہ دو باب ہیں اس فصل میں پہلا باب کیا باب الکاف و فلاش الواخر اعتکاف کرنا آخری اشرے میں آخری دس دنوں میں حدیث نمبر سات سو تینتیس سیون تھری تھری قاف اس حدیث کو اپنی ابھی کتب میں جاگا دی کنہوں نے امام بخارین اور امام مسلم نے ان عائشہ رضی اللہ رویت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالنہ سے جو مومنوں کی ماں ہیں لیکن زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی کیا ہیں وائف ہیں بیگم ہیں اور چونکہ آپ کی وائف ہیں اسی لیے ہماری ماں ہیں اور یہ آل بیت میں سے ہیں یا نہیں آل بیت میں سے ہیں آپ <سلام> کی تمام بیویاں کن میں سے ہیں آل بیت میں سے ہیں ان نبی یا صلی اللہ علیہ وسلم یا تقیف الاش الباخران بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے رمضان کے آخری اشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے حتٰۃفاح اللہ یہاں تک اللہ نے آپ کو فوت کر لیا اعتکاف کا عمل آپ نے ترک نہیں کیا ہر سال اعتکاف کرتے رہے ہیں حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو فوت کر دیا اگر کبھی آپ نے ناغا کیا بھی تو بعد میں اس کی قضاء دی آپ نے. آپ نادا دیے کہ اعتکاف کو آپ نے کتنی اہمیت دی ہے اور نبی علی سات السلام تمام لوگوں سے بڑھ کر مصروف تھے اگر میں اور آپ اعتقاف اس لیے نہیں کرتے کہ میری بیگم اور بچے ہیں وہ تنگ ہوں گے تو نبی علیہ السلام کی ٹوٹل 11 بیویاں رہی ہیں اور ایک وقت میں نو رہی ہیں نو بیویاں ہونے کے باوجود مدینہ کے سربراہ ہونے کے باوجود نبی ہونے کے باوجود اور صفا سلار ہونے کے باوجود قادی اور جج ہونے کے باوجود امام اور خطیب ہونے کے باوجود آپ اعتکاب کرتے رہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں البتہ ہمارے پاس موبائل کے لیے وقت ہے اے ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے فلمیں دیکھنے کے لیے وقت ہے ڈرامے دیکھنے کے لیے وقت ہے سیاست کی باتیں کرنے کے لیے اور سیاست پہ پر مبنی پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ کے لیے اعتکاف کرتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے اللہ ان کے امور میں ایسی برکتیں ڈالتا ہے ان کے رزق میں اور ان کے وقت میں برکتیں ڈالتا ہے کہ وہ اس کا یعنی کہ وہ پھر ہر سال اتقاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں آگے کیا ہے سما تک ازواج ہو پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی اتکاف کیا ہے آپ کی بیویوں نے آپ کی زندگی میں بھی اتکاف کیا اور آپ کے فوت ہو جانے کے بعد بھی انہوں نے یہ عمل جاری و ساری رکھا اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ عورتیں اتقاف کہاں کریں گی اعتکاف مسجد کے علاوہ کہیں نہیں ہوگا کیوں ذرا توجہ چاہوں گا آپ کی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں ولا تو با شرو ہن و ان تم آفون مساجد. مساجد کہ جب آپ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ کو اپنی وائف سے تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر اعتکاف گھر میں کرنا درست ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ اعتکاف کی حالت میں بیگم سے تعلق قائم کرنے کی جانچ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب مسجد میں آپ اعتقاف کر رہے ہوں تو تب بیگم سے تعلق قائم کرنے کی جانچ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتقاف ہوتا ہی مسجد میں ہے اتکاف کہاں ہوتا ہے مسجد, مسجد, مسجد میں ہوتا ہے گھر میں آپ عبادت کے لیے الگ ہونا چاہتے ہیں گھر والوں سے ہو جائیں کوئی بات نہیں لیکن وہ اتقاف نہیں ہے اتقاف جب بھی ہوگا کہاں ہوگا مين. مسجد میں ایک تو پتہ چلا اس ایسے جو میں نے تلاوت کی ہے دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے عمل سے آپ کے زمانے میں بھی آپ کے فوت ہو جانے کے بعد بھی آپ کی بیویاں مسلسل کہاں اتکاف کرتی رہی ہیں مسجد میں نبی علیہ السلام سے آپ کو یہ تو مل جائے گا کہ عورتوں تمہاری نماز کہاں پہ افضل ہے گھر میں اگرچہ مسجد میں پڑھنے کی اجازت ہے جی اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں عورتیں مسلسل مسجد میں آ کے جماع جماعت نماز ادا کیا کرتی تھیں اور آپ نے حکم دیا تھا کہ مرد اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکیں لیکن عورتوں سے آپ نے کہا تھا کہ تمہاری نماز گھر میں افضل ہے سعودیہ میں آج بھی عورتوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے ان کے لیے جگہ مخصوص موجود رہتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اعتکاف کے بارے میں نہیں کہا کہ عورتوں تمہارا اتقاف کہاں بہتر ہے حالانکہ نماز میں تو آنا ہوتا ہے پندرہ منٹ کے لیے اور اعتکاف میں چوبیس گھنٹے مسجد میں رہنا اور پھر اس زمانے میں جب مسجد میں واش روم بھی نہیں ہوتے تھے عورت کو مسجد سے نکلنا پڑے گا کدائے حاجت کے لیے اور دس دن نکلنا پڑے گا تو اس کے باوجود عورتیں اتقاف کہاں کر رہی ہیں مسجد میں کر رہی ہیں اور پھر نبی علی علیہ السلام سے بڑھ کر غیرت والا کون ہوگا آپ کہتے ان سے کہ بھائی تم گھروں میں اتکاف کر لو لیکن چونکہ گھر میں اعتکاف کی گنجائش نہیں تھی اس لیے آپ نے ان کو مسجد میں اتکاف کرنے دیا اور کبھی یہ نہیں کہا کہ گھروں میں اتکاف کر لو یا جائز ہے یا افضل ہے یا اس کی گنجائش ہے بلکہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی ایسی تھیں جنہیں استحادی کا خون آتا تھا حیض کے خون سے ہٹ کر حیض کا خون تو روٹین کا خون ہوتا ہے اور حیض کی حالت میں عورت کاف نہیں کرے گی لیکن ان کو آتا تھا استحادی کا خون جو بیماری جو بیماری کی وجہ سے آتا ہے جس کا علاج کروایا جاتا ہے اس خون کے باوجود وہ اتقاف گھر میں نہیں کرتی تھی کہاں کرتی تھی مسجد میں کرتی تھی اور یہ بخاری شیب کی حدیث ہے تو اگر گھر میں اتکاف کرنے کی گنجائش ہوتی آپ کم از کم اپنی اس وائف سے ہماری اس ماں سے کہتے کہ بھائی تمہاری صورتحال کچھ حساس قسم کی ہے تمہاری مجبوری ہے تم گھر میں جا کے اتکاف کر لو لیکن ایسا نہیں ہوا خلاص خلاصہ کرام یہ ہے کہ اعتقاف جب بھی ہوگا کہاں ہوگا مسجد, مسجد, مسجد, مسجد میں, میں ہوگا اور یہاں پہ ہم امام ابو نیفہ رحمہ اللہ کی رائے تر کر رہے ہیں قرآن کی وجہ سے احادیث کی وجہ سے میں نے کیا کہا تھا ہم اماموں کو مانتے ہیں لیکن ان کو کیا مانتے ہیں امام جب ان کا کوئی فتویٰ جب ان کی کوئی رائے جب ان کا کوئی قول قرآن کی آیت اور نبی علی علیہ السلام کی احادیث سے ٹکرائے تب ہم ان کا کال چھوڑ دیتے ہیں اور یہی موقف تھا ان کا امام و یہی چاہتے تھے رحمہ اللہ تو یہاں پہ ان کا موقف کیا ہے کہ عورت کا اعتقاف گھر کی مسجد میں ہی ٹھیک ہوگا یعنی کہ وہ گھر میں ایک کمرے کو مسجد کی شکل دے دے مسجد کی اصت دے دے اور وہاں پہ اعتقاف کرے باقاعدہ مسجد میں نہیں بلکہ گار میں کسی جگہ کو مسجد کی حیثیت دے دے اور وہاں پہ اعتقاب کرے تو یہ موقف جو ہے یہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے اب انہوں نے یہ موقف کیوں اپنایا اللہ بہتر جانتے ہیں ہر انسان کہیں نہ کہیں غلطی کر سکتا ہے بھول سکتا ہے ہو سکتا ہے احادیث نہ ملی ہوں آپ دیکھیں جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے ہیں تو کیا کہتے تھے کہ اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے جو کہے گا فوت ہوئے میں اس کی گردن اتار دوں گا اور آپ کو یہ کہنے والے آپ کے بارے میں کیا فوت ہوئے ہیں منافق ہیں اللہ کے رسول السلام موسا علیہ السلام کتنا اللہ سے ملنے کے لیے گئے واپس آئیں گے منافقین کی گردنیں اتاریں گے اور پھر جب جناب صدیق نے وہ ایتیں پڑھی جن میں تذکرہ ہے نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کا ان نقمتوں ان میتون افائی مات و ان قلب تم جناب عمر فروغ کہنے لگے مجھے لگا کہ جیسے یہ ایتیں ابھی نازل ہو رہی ہوں حالانکہ ایتیں پہلے موجود تھیں کہ موجود نہیں تھیں لیکن اس وقت ذہن سے نکل گئیں تو پتہ چلا کہ بڑے سے بڑا عالم دین وہ کسی نہ کسی مسئلے میں بھول سکتا ہے غلطی ہو سکتی ہے معصوم صرف نبی علیہ الصلاۃ وسلام ہے تو یہ مثال آپ کے سامنے آ گئی کیونکہ جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اماموں کی وہ بات نہیں مانتے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو یا اس کے خلاف ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مثال دیں تو میں نے اس لیے مثال آپ کے سامنے رکھ دی ہے اس کے بعد حدیث نمبر ہاں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ عورت کے احتکاب کرنے کے لیے علماء کے نام نے دو شرطیں رکھی ہیں نمبر ایک اس کا خامد اس کو اجازت دے اگر شادی شدہ ہے شادی شدہ نہیں ہے تو اس کا باپ اس کو اجازت دے دوسرے نمبر پہ کیونکہ گھر سے باہر نکلنا ہے نا اس لیے دوسرے نمبر پہ جہاں پہ اعتکاف کرنا ہے وہاں کا ماحول عورتوں کے لحاظ سے مناسب ہو پردے کا بندوبست ہو کسی قسم کے فتنے اور فساد کا اندیشہ اور خطرہ نہ ہو اگر وہاں کا ماحول ایسا ہے کہ عورت کی عزت کو خطرہ ہے کوئی تہمت لگنے کا خطرہ ہے کسی بھی طرح سے عزت کے خراب ہونے کا خطرہ ہے تو پھر ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ گھر میں رہے اور گھر میں رہ کر رہ کر حت تل امکان اللہ کی عبادت کرے اور اتقاف سے گریز کرے تو اس کے بعد حدیث نمبر 734 734 چونتیس اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں امام خاری اور امام اسلم انائے رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت ہماری ماں جناب عائشہ رضی اللہ عنہ سے ویت ہے جو کہ نبی علی صلی اللہ علیہ السلام کی وائف ہیں وہ کہتی ہیں وہ ان کان رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم لود خلو علیہ وفیل مسجد وََ وََََََََََ ان یہاں پہ اصل میں کیا ہے و ان تو بے شک بات یہ ہے بے شک بات یہ ہے کون کہہ رہی ہیں جناب عائشہ کہہ رہی ہیں بے شک بات یہ ہے کہ نبى على الصلاۃ وسلام يقينى طور پہ میرے پاس اپنے سر کو داخل کرتے میرے ہاں اپنے سر, سر, سر کو داخل کرتے جب کہ آپ خود مسجد میں ہوتے یعنی کہ تذکرہ فرما رہی ہیں جیسا کہ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اعتکاف کی حالت میں ہوتے اب اعتکاف کرنے والے کو مسجد سے انتہائی مجبوری کے بغیر نکلنے کی اجازت نہیں ہے انتہائی مجبوری کیا ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ پیشاب خانہ اگر مسجد میں واش روم کا بندوبست نہیں ہے تو قضائے حاجت کے کریے پیشاب لیے پکانے کے, کے لیے قریبی ترین جگہ جائے گا جہاں پہ یہ سہولت موجود ہو اگر اس کا کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے تو پھر وہ کھانا کھانے کے لیے وہاں جائے گا جہاں اس کی حاجت پوری ہو سکتی ہو اور کوشش کرے گا کہ دور جانے کی نوبت نہ آئے تو اب نبی علیہ السلام اپنے سر کو اس سر میں کنگی کروانا چاہتے ہیں دلوانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے کہ مسجد کے ساتھ ہی آپ کا گھر تھا تو آپ مسجد میں کھڑے ہوتے اور دروازے کے ذریعے اپنے سر کو اندر کر دیتے تو جناب ایشا اس کو دھو بھی دیتی کنگھی بھی کر دیتی اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر گھر سے بلا وجہ نکلنے کی اجازت ہوتی تو نبی علیہ السلام اتنے تکلف میں کیوں پڑتے کہ خود گھر میں سر اندر کیا ہوا ہے تو ایک عجیب یعنی کہ مشکل کا سامنا ہے آپ اندر ہی چلے جاتے اور یقیناً آپ گھر میں جاتے بھی تھے کئی دفعہ کب انتہائی مجبوری کے لیے انتہائی مجبوری کی وجہ سے لیکن سر دونوں کی مجبوری نہیں ہے اور اسے یہ بھی پتہ چلا کہ اعتقاف کی حالت میں کنگی کرنا جائز ہے غسل کرنا جائز ہے لیکن غسل کی صورت مسجد میں ہونی چاہیے نفل غسل کے لیے آپ مسجد سے باہر نہیں جائیں گے ہاں جب غسل واجب ہو جائے اور مسجد میں بند بس نہ ہو تو پھر آپ مسجد سے باہر جائیں گے وہ مجبوری ہے تو انتہائی مجبوری کے بغیر مسجد سے باہر جانے کی ذات نہیں ہے اور یہیں سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا پاک ہند میں کئی لوگوں کو دیکھا گیا اعتکاف کرتے ہیں تو گندے سے کپڑے پہنے رکھتے ہیں نہاتے نہیں ہیں بدبو آ رہی ہوتی ہے سمتے ہیں کہ شاید یہ اعتکاف کے یعنی کہ کے،, کے خلاف ہے اور چہرے کا پردہ بھی کیا ہوتا ہے تو عجیب سی صورتحال انہوں نے بنائی ہوتی ہے جب کہ شریعت میں ایسا نہیں ہے اتقاف اس چیز کا نام ہے کہ آپ مسجد میں آ جائیں اور مسجد میں رہیں اور مسلسل اللہ کی عبادت کرتے رہیں کبھی آپ تلاوت کریں کبھی آپ نفل پڑھیں کبھی تفسیر پڑھنا شروع کر دیں کبھی کوئی آپ دین سے متعلقہ کوئی کتاب پڑھنی شروع کر دیں اپنے وقت کو اللہ کی راہ میں لگائیں تو جناب عیشہ فنماری کہ بے شک بات یہ ہے کہ یقینی طور پہ نبی علیہ الصلاۃ وسلام میرے ہاں اپنے سر کو داخل کرتے جب کہ خود کہاں ہوتے مسجد میں ہوتے فورت ہو تو میں کیا کرتی مجلد. کنگی کر دیتی وقان علاقلبعیت اللّہ علیہ جتنی دا کا نم و تکفہ اور آپ گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے مگر کسی مجبوری کی وجہ سے جب آپ اعتکاف کر رہے ہوتے جب آپ اعتکاف کر رہے ہوتے جانتا. تب آپ گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے مگر کسی مجبوری کی وجہ سے اور امام زہری جو ہیں انہوں نے یہ مجبوری کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جیسے کہ پشاب خانہ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 735 کی طرف سیون تھری فائیو قاف اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں امام بخاری بھی امام اسلمسین زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبارت ہو سے علی بن حسین سے علی بن حسین بن علی زین العاب جی یہ ان کے نزدیک بھی آل بیت میں سے ہیں جنہوں نے آل بیت کے لفظ کو بہت محدود کر دیا ہے جی حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ آل بیت کون کون ہیں نبی علیہ السلام کی بیویاں اہل بیت میں سے ہیں اور آپ کے مسلمان چچا آل بیت میں سے ہیں عباس عزی الحمد علیہ بیت میں سے ہیں اور آپ کے چچاؤں کی وہ اولاد جو مسلمان ہوئی وہ بھی آلے بیت میں سے ہیں اور پھر آپ کی اولاد آلے بیت میں سے ہے جی, جی, جی, جی, جی تو یہ لوگ جو ہیں یہ آلے بیت میں سے ہیں جی لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں نے آلے بیت کا نام سب سے بڑھ کر استعمال کیا پاک و ہند میں انہوں نے آلے بیت کا معنی تبدیل کر کے رکھ دیا بیت کس کو کہتے ہیں گھر کو آلے بیت گھر والے جار جار جار تو گھر بنتا ہی بیوی سے ہے گھر بنتا ہی کس سے ہے بیوی سے ہے تو دیگر لوگوں کو آپ نے اس میں شامل کیا ہے کیونکہ عام طور پہ میری فیملی میں میرا چچا داخل نہیں ہوگا اگرچہ میرے خاندان کا ہے لیکن میری فیملی کا حصہ نہیں میری فیملی کا حصہ کون ہوگا میری بیگم میرے بچے اور میرے پوتے اور میرے پڑپوتے وغیرہ لیکن آپ نے احادیث کے ذریعے پیغام دیا میسج دیا کہ جناب علی جو میرے چچا کے بیٹے ہیں وہ بھی آلے بیت میں سے ہیں اور دیگر جو میرے مسلمان چچا اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی الی بیعت میں سے ہیں اور عالبہ تو واضح اور بیویاں تو واضح طور پہ علی بیعت میں سے ہیں تو بہرحال یہ جو ہیں علی بن حسین یہ زین العابدین جناب علی کے کیا لگتے ہیں پوتے اور یہ ان میں سے ہیں جو کربلا میں زندہ بچ گئے جو کربلا میں چھوٹے تھے تو کیا ہوئے زندہ بچ گئے علی بن حسین اور ان کے یزید کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے یزید ان کا بہت خیال رکھتا تھا کہ ان کا علی بن حسین کا جو کہ بڑے عظیم ہیں اور یہ اللہ کے بڑے عبادت گزار تھے اسی لیے کیا کہا جاتا ہے ان کو زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت بہت عظیم انسان تھے یہ اور لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے بڑا احترام کرتے تھے ان کا تو یہ زین العابدین سے رویت ہے کہ ان سفیہ تزودی اور آپ دیکھیں زین العابدین رویت کیسے کر رہے ہیں آپ جی کی بیوی صفیہ سے جی تو جی بیت کا قیدا پھر کیا ہوا کہ نبی السلام کی جو بیویاں ہیں قابل احترام ہیں ان سے عادیش لیتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں ان پہ یقین رکھتے ہیں آج جو لوگ آل بیت کا نام استعمال کرتے ہیں وہ آپ کی بیویوں پہ تومتے لگاتے ہیں انہیں نعوذ اللہ مرتد اور کافر قرار دیتے ہیں جبکہ جو آل بیت ہیں وہ آپ کی بیویوں سے حدیث لے رہے ہیں زین العابدین کہتے ہیں کہ بے شک صفیہ جو کہ نبی السلام کی بیوی ہیں اخبرات انہوں نے ان کو خبر دی کے ان کو زین العابدین کو کہ اللہ جات کہ بے شک وہ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول علیہ وسلم کے پاس تضور آپ کی زیارت کر رہی تھیں یعنی کہ آپ کے پاس کیوں آئیں آپ کی زیارت کے لیے کب فی اعتکاف ہی آپ کے اعتقاف میں اعتکاف کہاں تھا فل مسجد ہی مسجد میں یا وہ آئیں کہاں مسجد میں تو اللہ کے رسول کے پاس وہ مسجد میں آئیں جب کہ آپ کیا کر رہے تھے آپ اتقاف میں تھے تو آپ کی زیارت کے لیے آئیں آپ سے ملنے کے لیے آئیں سے کیا پتا چلا کہ عورت مسجد میں داخل ہو سکتی ہے نہیں داخل ہو سکتی ہے دوسرے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ عورت کبھی کسی وجہ سے مردوں کے حصے میں بھی آ سکتی ہے نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے آپ کی بیویاں مردوں والے اسے میں آئی ہیں اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی پتا چلا کہ اعتکاف کی حالت میں بیوی سے بات कर कर کر سکتے ہیں وہ آپ سے ملنے کے لیے آئی ہیں آج موبائل کے ذریعے اتقاف کرنے والا اپنے گھر والوں سے بات چیت کر سکتا ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اعتکاف کو کھیل تماشا نہ بنائیں کہ سارا دن موبائل پہ لگے رہے کبھی آپ گیمیں کھیل رہے ہیں کبھی آپ کلپ سن رہے ہیں کبھی آپ بیگم سے باتیں کر رہے ہیں کبھی آپ بچوں سے باتیں کر رہے ہیں بھائی اتنا لمبا چوڑا سسٹم اگر آپ نے موبائل کا کام کرنا تھا تو گھر میں ہی رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ موبائل کا استعمال کرنا حرام ہے مناسب حال چال پوچھ لیں تاکہ آپ مطمئن رہیں کہ میرے گھر والے ٹھیک ہیں ضروری کبھی کوئی بات کرنی ہوئی فون کر لیا اور کوشش کریں کہ مسجد میں آپ سادہ موبائل لے کر آئیں یہ نہ آپ کہیں کہ جی ہم مسجد میں اسے تقریریں سنیں گے بھائی آپ کوشش کریں مسجد میں آ کے تلاوت کریں تفسیر پڑھیں تقریر سننا جرم نہیں ہے لیکن وہ بھی ایک یعنی کہ لوگ زیادہ ہی ادھر مائل ہو جاتے ہیں اور خود تلاوت سے محروم رہتے ہیں تو وہ آئیں اللہ کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تضور آپ کی زیارت کر رہی تھی فی اعتقاف آپ کے اعتقاف میں فی الدید مسجد میں تب فی الشر اللہ آخر رمضان رمضان کے آخری اشرے میں فتح دست اندہ تو انہوں نے آپ کے پاس ایک گھڑی گفتگو کی کچھ لمحات آپ کے پاس رہیں کچھ وقت آپ کے پاس رہیں آپ سے باتیں کرتی رہیں سم مقام تن پھر وہ کھڑی ہوئیں واپس جانے کے لیے پھر وہ واپس جانے لگیں واپس جانے کے لیے اٹھی کھڑی ہوئیں فقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہا تو نبی بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے یا کلیبو آپ ان کو واپس کرنے لگے یعنی کہ آپ ان کو الوداع کہنے لگے ان کو چھوڑنے کے لیے آئے مسجد کے دروازے تک ان کے ساتھ ساتھ آئے حتائی بلغت باب المسجد یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گئیں مسجد کے گیٹ پہ ام سلما کے گیٹ کے پاس ام سلمہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی ایک اور وائف اور ہماری ماں ان کے گیٹ کے پاس جو مسجد کا گیٹ ہے ادھر جب وہ پہنچ گئیں تو مرہ رد میں انصار انصاریوں میں سے دو آدمی گزرے فسلم على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبی علیہ السلام کو کیا کیا سلام عرض کیا اور بخاری شیف کی ایک اور ویت میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی السلام کو دیکھا اور تیزی سے گزر گئے فق علومہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے نبی وسلم نے فرمایا علیٰ علیہ اپنی حالت پہ رہو آرام سے چلو تیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھہر جاؤ ان نمایہ صفیۃ بن تو یہ جو ہیں یہ صفیہ ہیں جو ہوئی کی بیٹی ہیں نبی علیہ السلام ان دو صحابیوں کے سامنے وضاحت کر رہے ہیں کہ مسجد کے گھیٹ پہ میں جس خاتون کے ساتھ کھڑا ہوں یہ کوئی اور خاتون نہیں ہے میری وائف ہے میری بیگم ہے جن کا نام صفیہ ہے یہ صفیہ بنت تو وہی ہے نا جو ایک یہودی سردار کی بیٹی اور ایک یہودی سردار کی بیوی تھی جب خیبر کی لڑائی ہوئی تو پھر یہ بطور لونڈی مسلمانوں کے پاس آئیں تو نبی علی علیہ السلام نے ان کو عزت دی اور آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے شادی کر لی تو یہ ہیں صفیہ بن توحئی تو آپ وضاحت کر رہے ہیں دو صحابیوں کے سامنے فقال سبحان اللہ ان دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ کا لفظ تعجب کے لیے بولا جا رہا ہے عربی لوگ کبھی اللہ اکبر اور کبھی سبحان اللہ کا استعمال تعجب کے موقع پہ کیا کرتے تھے سبحان اللہ اللہ ہر عیب سے ہر کمزوری سے پاک ہے یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ہے اس بات سے کہ اللہ ایسے شخص کو نبی بنائے جو ایسے کام کرے یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جس کو اللہ نے نبی بنایا ہے وہ کسی عورت کے ساتھ یعنی غیر عورت کے ساتھ کھڑا ہوگا اور رات کے وقت میں یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان ان کا مطلب ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی وضاحت اچھی نہیں لگی وقب العلیہ اور ان پہ یہ چیز گراں گزری شاخ گزری کہ اللہ کے رسول علیہ کیوں وضاحت کر رہی ہیں فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تب فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان گدم بے شک شیطان انسان میں ایسے پہنچتا ہے جیسے خون پہنچتا ہے شیطان انسان کی رگوں میں ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے تو کیا کرتا ہے ڈالتا ہے برے برے خیالات سارا دن نہیں ڈالتا رہتا میں اور آپ جانتے ہیں ہم نماز پڑھنے لگیں تو ہماری توجہ کہیں اور لے جاتا ہے تلاوت کرنے لگیں تو جو اور لے جاتا ہے تو شیطان چوبیس گھنٹے بس ڈالتا رہتا ہے ہمارے دلوں میں فرمایا آپ نے کہ بے شیطان جو ہے وہ انسان میں ایسے پہنچتا ہے جیسے خون پہنچتا ہے وہ اینی خشی اور میں ڈر گیا اس بات سے کہ ایں یک کہ وہ ڈال دے تمہارے دلوں میں شیئن کوئی چیز مسلم میں آتا ہے شررن کوئی بری بات ڈال دے تمہارے دلوں میں اچھا شیطان جب بری بات ان دو صحابیوں کے دلوں میں ڈالے گا تو نقصان کس کا ہوگا ان دو صحابیوں کا نقصان ہوگا جب اللہ کے رسول اسلام کے بارے میں شیطان کے وسوسے کو قبول کرتے ہوئے کوئی بری سوچ سوچیں گے تو کافر ہو جانے کا خطرہ ہے نیکیاں ضائع ہونے کا خطرہ ہے ایمان کے چلے جانے کا خطرہ ہے تو آپ نے ان پہ طرز کھایا ان پہ رحم کیا اور ان کے ایمان کو بچا لیا اور شیطان کی سازش کو ناکام بنا دیا اور اپنی بھی اپنے بارے میں بھی اپنے نے وضاحت کر دی علماء کا اس حدیث سے مسئلہ خز کرتے ہیں जی. کہ عالم دین اور مسلمانوں کو چاہیے जی. کہ جب بھی وہ کبھی ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں جہاں کوئی ان پہ شک کر سکتا ہے تو وہ وضاحت کر دیں जی. مثال کے طور پہ آپ کو کسی ایسے محلے میں جانا پڑ گیا ہے جو برے لوگوں کا محلہ ہے آپ کے بارے میں غلط رائے کیہم ہو سکتی ہے जی. تو جو آپ کو دیکھے یا جن کے بارے میں آپ کو خطرہ ہو کہ ان کو پتہ چل گیا ہوگا میرے وہاں جانے کا ان کے سامنے خود ہی وضاحت کر دیں کیونکہ عالم دین کا کردار صاف ستھرا ہونا چاہیے جی وہ کہہ سکے کہ فقط نبی توفیقن قبل ہی افلا عطا نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا علیہ مکہ سے کہ تم میری دعوت قبول نہیں کر رہے ہو میرے پہ ایمان نہیں لاتے ہو میں نے نبی بننے سے پہلے تم ایک عمر گزاری ہے بتاؤ کیا میں نے غلطی کی ہے میرے کردار پہ کوئی داغ دبا ہے تو سامنے لے کر آؤ تو دائی کو عالم دین کو اور مسلمان کو بھی ہر مسلمان دائی ہے ہر مسلمان دعوت دینے والا ہے اور ہر کو دعوت دینی چاہیے تو ہر مسلمان کا کردار پر صاف ستھرا ہونا چاہیے جب بھی آپ کسی ایسی پوزیشن میں ہوں کہ آپ پہ اس پوزیشن کی وجہ سے کوئی تومت لگ سکتی ہے تو اپنی پوزیشن کو واضح کریں خود ہی وزاد کر دیں تو اس سے پتہ چلا کہ عالم دین کو کبیرہ گناہوں سے دور رہنا چاہیے بلکہ ان چھوٹے گناہوں سے بھی دور رہنا چاہیے جن کی وجہ سے آپ کی دعوت میں رکاوٹ قائم ہو سکتی ہے اور یہ بھی پتہ چلا کہ اعتقاف کے دوران بیوی سے بات چیت ہو سکتی ہے مسجد کے گیٹ تک آپ چھوڑنے کے لیے آ سکتے ہیں اور یہ پتہ چلا کہ نبی علی علیہ السلام کا تعلق اپنی بیویوں سے کتنا عمدہ تھا ایسا ہی تعلق میرا اور ہم سب مسلمانوں کا ہونا چاہیے بیوی بی کو یہ احترام دینا گیٹ تک چھوڑنے کے لیے آنا اور آج کے لوگ تو بیوی بی کو انسان نہیں سمجھتے جا دفعہ ہو جا کیا لینے آئیے تو ادھر کس نے کہا تھا ادھر آؤ میری بی کروا دی ت نے ایسا نہیں ہے تو عورتوں کو عزت دینی چاہیے احترام دینا چاہیے جیسے ہمارے نبی جو تمام انسانوں میں سب سے افضل تھے انہوں نے عورتوں کو احترام دیا ایسے ہی ہمیں بھی دینا چاہیے اس کے بعد دوسرا باب باپ التحاد الفلاش الواخر آخری دس راتوں میں آخری دس دنوں میں کیا کرنا محنت کرنا کس جی. کے لیے عبادت کے لیے جی. رمضان کی جی آخری جی. دس دنوں میں عبادت میں خوب محنت کرنا جی. حدیث نمبر سات سو چھتیس سیون جی. تھری سکس قاف اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم جی. نے اپنے کتب میں جگہ دی ہے رضی اللہ عنہا ام المؤمنین عائشہ رضی النعصر ہے وہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل راشد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دس دن داخل ہوتے شدہ میں ذرا ہو آپ اپنی کمر کس لیتے اپنی چادر کس لیتے وہ احیا لہو اور اپنی راتوں کو زندہ رکھتے یعنی کیا مطلب کرتے یعنی کہ جاگتے رہتے اپنی راتوں کو زندہ رکھتے یعنی کہ آپ پوری رات جاگتے رہتے اور عبادت کرتے و عیقدا ہو اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے جگہ کر رکھتے اندازہ کیجئے کہ یہ دس دن کتنے قیمتی ایام ہیں اور ہمارے بیوی بچے یہ ایام گزار دیتے ہیں عید کے کپڑے عید کے جوتے عید کے لیے چوڑیاں اس مارکیٹ میں جانا اس مارکیٹ میں جانا اس ڈیزائن کے کپڑے خریدنے ہیں اس ڈیزائن کے کپڑے خریدنے ہیں یہ قیمتی ترین ایام ان کاموں میں گزر جاتے ہیں تو آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے شدہ میں اِس ہو اپنی کمر کس لیتے چادر کو مضبوطی سے باندھ لیتے علم آئے نام کہتے ہیں اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ بےگماز سے ان ایام میں تعلق قائم نہیں کرتے تھے بلکہ خوب عبادت کرتے تھے خوب محنت کرتے تھے اور پوری رات جاگنا مسلسل جاگنا اس کو آپ پسند نہیں کرتے تھے لیکن رمضان کی آخری دس راتیں اتنی عظیم ہیں کہ ان دس راتوں میں پوری رات آپ جا کر اللہ کی عبادت کرتے وہ عی کا دہو اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں ان کی جنت کی بھی فکر کریں وفی روایت علی مسلم اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے قالت جناب ایسا کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یج فی الاشر الخر ما لا تحدو فی غیر کہ آپ محنت کرتے تھے یج محنت کرتے تھے آخری دس دنوں میں جو محنت آپ ان کے علاوہ ایام میں نہیں کرتے تھے آپ محنت کرتے تھے آخری دس راتوں میں جو محنت آپ دیگر ایام میں نہیں کرتے تھے پورا رمضان آپ کا شدید عبادت میں گزرتا جو و سخا میں گزرتا تلاوت میں گزرتا لیکن آخری دس راتوں میں جو محنت آپ کرتے تھے عبادت کے لیے تلاوت کے لیے نماز کے لیے صدقہ خیرات کے لیے وہ پہلے بیس دنوں میں نہیں ہوتی تھی آخری دس دنوں میں آپ کی عبادت اپنے عروج پہ ہوتی تھی اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے قیمتی ایام ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان ایام کی فضیلت کو پانے کی اور سمنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس سال کا رمضان اور آئندہ کئی رمضان پانے کی توفیق دے ان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنائے جن کو اللہ تعالی رمضان کے مہینے میں بخش دیتا ہے معاف کر دیتا ہے اللہ رب العزت ہمارا دل اپنی عبادت میں لگائے اپنے نبی علی علیہ السلام کی احادیث میں لگائے قرآن کی تفسیر میں لگائے اور ہمارا یہ وقت جو ہے اسے قبول فرمائے اور ہمارے وقت میں رزق میں اولاد میں صحت میں برکتیں ڈالے و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین